بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لیس سلی و اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں خوفی باتوں کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے ابو ستل جی بلو اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کن تھ بس پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ازوا جا اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں اولائک المقربون وہی اللہ کے مقرب ہیں فی جنات نعمت کی بہشتوں میں سل تم الْأَوَّلِينَ الی وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اقلیل مینل اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے آل سوری نو بون تختوں پر متکین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 شراب کے جام لے لے کر لا عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ضائع ہوں گی ہوں اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں ولحم طیر ما اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے وحور اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہور لو لو ال جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی جز نو یا ملو یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لس مؤں نفی عل وہاں نو و وہ بےحدہ بات سنیں گے نہ گالی گلوچی ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا وہ اوسب اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے فی صدر مخضود وہ بے کانٹوں کی بیریوں و اور سم نہ بتہ کیلوں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں مسکو اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے لم کو من جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی وہ اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے اننا ان ش شاء ہم نے ہی ان کو پیدا کیا جن کو کواری بنایا اور بند کی پیاری اور ہم عمر اصحاب یعنی دانے ہاتھ والوں کے لیے سل یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے سل اور بہت سے بعد والوں میں سے وہ اوسبلی اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے فی سمو میوں یعنی دوزخ کی گرم لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دہے کے سائے میں لبری دوں والا کریم جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما ان مترفی یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے وہ کینو على سے رونا اور بڑے گنا یعنی کفل پر اڑے ہوئے تھے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 اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی ال انخری کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے لمجم علم کو سب ایک روز مقدر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے تم ن لون پھر تمہ جھٹلانے والے گمراہ ہو گمراہو نج روہر کے درخت سے کھاؤ گے فمال اون ملبو پھر اسی سے پیٹ بھرو گے تو شری بون آل ہی مینل ہم اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تشہری بون شربل ہی پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں ہزانو جو لو ہوں یو مدی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 ام نحن کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نشنو نشنو بی مضبوطی ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں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 اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں ارا ائی بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تم چزرا نو زر تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظنتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ ان لمغرم کہائے کہ ہم تو تاوان میں پھنس گئے بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے اَفَرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو اَأَنتُمْ اا أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِئَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر ہیں لو نشاء اجاجا فلولا اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے چورو بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو ام تم شہ نیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں نہ نو جال نہ کوئی ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے بس رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو پیغمبر تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی کرو فلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم انہول قسم الم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے ان لَقُرْآنٌ کری کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے فِي كِتَابٍ تب جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسه الا المطہرون اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اف بهذا الحديث انتم دہین کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو وتجعلون رزقكم انکم تکذبون اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو فلولا اذا بلغت ادل جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے وہ تم تنظرون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو سو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتی تم غیو مدینی بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ان صادقین تو اگر سچے ہو تو جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ما ان کی نمین مقرر پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو روف اور نو اجن تن تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أصحاب اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا وسل منحبل تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام او کی مین الم کے بین اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تنو ظلم تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا دا حق یہ بات واقعی یقینی ہے رب تو اے نبی تم اپنے پرور عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو